باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلۃ المبیا تاکلون صدق اللّہ عظیم ربی شرح علی صدری و یسر الم السانی یفقہ کولی ربی یسر ولاۃ وسر و تمخیر عامین یا رب العالمین قرآن مجید کے سترویں پارے سے صورت الانبیاء کا آغاز ہو جاتا ہے اور اس کی ایک آیت میں نے افسانہ تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے شاط کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے فی ہی ذکر یہاں بھی ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اگر ذکر کے معنی ہم وہی رکھیں جو ہم نے سوت القمر کی آیت میں پڑھے ہیں دو معنی پڑھے تھے ہم نے ایک معنی تھے ذکر کے یعنی ذکر جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اور ایک معنی ذکر کے ہم نے کیے تھے نصیحت کے تو دونوں مانا کے حوالے سے ترجمہ کو یوں بنے گا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے قرآن مجید میں میرا آپ کا ذکر ہے لیکن قرآن مجید پڑھتے ہوئے کبھی آپ کو لگا کہ آپ کا ذکر ہوا ہے تلاوت کرتے ہوئے آپ عربی پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ لگا ہو کہ یہ تو میرا ذکر ہے پتہ لگا کبھی اگر پتہ لگ گیا تو یہاں کیوں بیٹھے ہیں قرآن مجید میں میرا آپ کا ہم سب کا ذکر ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ قرآن کی زبان عربی زبان ہے جب کہ میری زبان اردو زبان ہے مجھے انگریزی زیادہ زیادہ آتی ہے اگر میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو مجھے کچھ پتا چلے گا لیکن عربی ٹیکس پڑھتے ہوئے آپ کو کبھی پتا نہیں چلتا کہ آپ کا ذکر ہے کلیئر ہو گیا نا اور ذکر کے دوسرے معنی نصیحت کی کیے جائیں تو ترجمہ یوں بنے گا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے فی ہی ذکر اللہ کم جس میں تمہارے لیے ذکر ہے یعنی تمہارے لیے نصیحت ہے تو قرآن مجید میں میرے لیے آپ کے لیے سب کے لیے نصیحت ہے اور اسی نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے اسی نصیحت سے استفادہ کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں اور اس کے لیے لسان القرآن ہم سیکھ رہے ہیں اور ابتدا ہم نے کر دی ہے حروف الحجا سے حروف الحجا الفابیٹ ہوتے ہیں عربی زبان کے اور عربی زبان سیکھنے میں پہلی چیز آپ کو حروف الحجا ہی آنی چاہیے حروف الحجا کی تعداد کتنی ہے یہ آپ کو جواب معلوم ہونا چاہیے کتنی ہے جی اٹھائیس کچھ لوگوں نے حمزہ کو بھی بیچ میں شامل کیا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جی حمزہ الگ سے حرف نہیں ہے جنہوں نے شامل کیا ان کے نزدیک تعداد انتیس ہو جاتی ہے لیکن میں نے جیسے اب کہا کہ اجما ہے اکثر علماء اسی بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ تعداد جو ہے وہ اٹھائیس ہے انتیس نہیں ہے وہ کہتے ہیں حمزہ الگ سے لیٹر نہیں ہے الف ہی حمزہ ہو جاتا ہے اس کو ہم دیکھ رہے تھے کہ الف حمزہ کیسے ہو جاتا ہے حروف الحجا کی اپنی پروناسن ہے وہ بھی ہم نے سیکھ لی اگر میں آپ سے کہوں جی لسان القرآن میں جو لیٹرز ہیں ان کو آپ مجھے پڑھ کر بتائیں تو آپ کہیں گے یہ پہلا لام ہے دوسرا سین تیسرا الف چوتھا نون پھر پھر پھر پھر راشاء اللہ اگر آپ نے اسے رے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے آپ اردو پڑھ رہے ہیں یہ را ہے اس کے بعد پھر الف پھر نون صحیح ادھر آئے جی پہلا لیٹر را پھر با ماشاءاللہ تو را اور با آپ نے کہنا ہے رے اور بے نہیں کہنا ہے آپ اس کو تو حروف کی اپنی پرننسیشن ہے اس کا اصول میں نے بتا دیا ہے کہ جو لیٹر اردو میں اے پر ختم ہوتے ہیں ہم نے انہیں آ کے ساتھ پرناؤنس کرنا ہے تو میں آپ کو الف اور حمزہ کا فرق بتانے لگا ہوں کہ تین حرکتیں ہیں جی حرکتیں ہیں زیر زبر پیش اور حرکت کا اپوزٹ ہے سکون جسے آپ جزم بھی کہتے ہیں یہ آپ کا لیٹر ہے الف الف لیٹر جب بھی کسی حرکت کے ساتھ ہوگا الف لیٹر جب بھی کسی حرکت کے ساتھ ہوگا کتنی حرکتیں تین کوئی پچاس تو نہیں ہے نا کیا آپ کہیں جی پچاس ہیں ہم کون کون سی حرکتیں یاد کریں گے تین حرکتیں پر جب بھی کوئی حرکت ہوگی یا الف پر جب بھی سکون کی علامت ہوگی جزم کی علامت ہوگی تو اب آپ نے اسے الف نہیں کہنا بلکہ حمزہ کہنا ہے الف حمزہ بن جاتا ہے الف حمزہ ہو جاتا ہے الف حمزہ کہلاتا ہے جب اس پر کوئی حرکت آ جائے یا اس پہ سکون کی علامت آ جائے کلیئر ہو گیا جی حمزہ الگ سے لیٹر نہیں ہے الف ہی حمزہ ہو جاتا ہے کب جب الف پر کوئی حرکت آ جائے یہ بھی حمزہ یہ بھی حمزہ یہ بھی حمزہ یہ بھی حمزہ تین حرکتوں میں سے کوئی حرکت آ جائے یا اس پہ سکون کی علامت آ جائے تو آپ نے اس کو الف نہیں کہنا بلکہ حمزہ کہنا ہے الف اس وقت کہنا ہے جب اس پر کچھ بھی نہ ہو اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا پھر یہ حمزہ لکھا کیوں ہوا ہے صحیح ہے تو یہ حمزہ جو ہے نا یہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ جب عربی زبان یا قرآن عرب سے نون عرب میں آیا تو لکھتے ہوئے پڑھتا تھا عرب حمزہ کو لیکن لکھنے کے لیے حمزہ کی علامت جو ہے ایک بنائی گئی مقرر کی گئی اور اس کے لیے آئین صاحب سے ریکویسٹ کی گئی کہ اپنا سر جو ہے وہ ہمیں دے دیں تو عن کا سر جو ہے وہ حمزہ کی علامت کے طور پر استعمال کیا جانے لگا ورنہ جب حضرت عثمان نے مصف لکھوایا صحیح تو وہاں پر حمزہ نام کی چیز نہیں تھی کلیئر یعنی یہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا اس مصف میں بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے نقطہ بھی نہیں تھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے لکھایا اس وقت کوئی حرکت بھی نہیں تھی تو یہاں سے آپ کو شاید تھوڑا سا اندازہ ہو کہ عرب کو کیسے اپنی زبان پہ ناز تھا صحیح؟ یعنی yani, آپ جو اردو پڑھتے ہیں مجھے بتائیں آپ کو جو اردو اخبارات میں لکھی ملتی ہے اس پہ کبھی زبر پیش لگی ہوتی ہے نہیں لگی ہوتی نا آپ پڑھتے ہیں نا پڑھتے ہیں نا تو آپ کو حیرت نہیں ہوتی تو اس لیے عرب پہ بھی حیرت نہ کریں ان کی زبان تھی پڑھتے تھے وہ یہاں تک کہ اردو کے حوالے سے میں آپ کی دلچسپی کلیئرس کرتا چلوں کہ جو پرانی اردو ہے نا پرانی اردو پرانی اردو میں نقطے بھی نہیں ہوتے تھے نقطے بھی نہیں ڈالے جاتے تھے بلکہ اگر کوئی کسی کو خط لکھتا تھا اور اردو لکھتے ہوئے الفاظ پر نقطے ڈال دیتا تھا دوسرا مائنڈ کرتا تھا کہ تم نے مجھے جاہل سمجھا ہوا ہے جو نقطے ڈال دیے اب یہ آپ کو جب اردو زبان کے حوالے سے یہ چیز مل سکتی ہے تو عربی تو کہیں اس سے اعلیٰ زبان ہے تو یہ چیزیں پھر کچھ سمجھ میں آنی شروع ہوتی ہیں یعنی اس وقت نہ کوئی نقطہ تھا نہ کوئی حرکت تھی اور نہ حمزہ کا وجود تھا لکھنے میں لکھنے میں حمزہ پرناؤنس کرتا تھا عرب اپنی زبان کے بل پہ کلیئر ہو گیا تو یہ تو آسانی ہمارے لیے بہت ہو گئی ہیں اب آپ کو حرکتیں بھی مل جائیں گی لکھی ہوئی آپ کو نقطے بھی لکھے مل گئے لیٹرز بھی بڑے ہو گئے اچھے ورنہ نہ آپ کے ساتھ میں پرانا کوئی پیج قرآن کا جو پہلا پیج مصف کا شیئر کروں نا تو آپ سے تو ایک لفظ نہ پڑا جائے اس کا لیکن ارب پڑھتا تھا بہرحال گفتگو مار دوسرے چلی جائے گی تو آپ کو الف اور حمزہ کا فرق پتا چل گیا جی کیا فرق ہے علیف حمزہ میں جو ہے وہ حمزہ بن جائے گا اور اگر حرکت نہ آئے اسکون آئے تو بھی حمزہ بن جائے گا ٹھیک ہے نا اب آپ اس قابل ہیں کہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی اگر کچھ لفظ لکھوں تو آپ اس میں سے علیف اور حمزہ پہچان سکتے ہیں پہچان لیں گے نا ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس وحی کا پہلا لفظ تھا اکرا اکرا اقرآن کا لفظ ہے اکرا لفظ میں مجھے بتائیے الف ہے, علف ہے پکی بات ہے کسی کو الف نظر آ رہا ہے اگر آ رہا تو مجھے بتا دیں یہ کیا ہے حمزہ, حمزہ کیوں الم حرکت, حرکت کے ساتھ ہے کے ساتھ یہ کیا حمزہ کیوں الف سکون کے ساتھ ہے اس لیے جو سعودیہ کا مصف ہے نا سعودیہ والا مصف اس میں وہ ایک حمزہ بھی ساتھ ڈال دیتے ہیں چھوٹا سا سعودیہ کے مصف میں پکا کرنے کے لیے کہ حمزہ ہے ایک حمزہ چھوٹا سا ڈال دیتے ہیں ہمارے ہاں جو پاکستان میں پرنٹ ہوتے ہیں مجھ سے وہاں پر حمزہ لکھا ہوا نہیں ملتا تو ہم نے تو پاکستانی مجھ سے پڑھنا ہے نا تو ہم نے یہ تو پڑھنا نہیں ہے تو یہ نہیں میں آپ کے سامنے حمزہ لکھا کروں گا ساتھ آپ کو بس میں نے سمجھا دیا کہ اکرا لفظ میں پہلا بھی حمزہ ہے اور آخری بھی حمزہ ہے کلیئر ہو گیا دوسرا لفظ آپ کو دوں تو پہچان لیں گے الفاظ حمزہ ٹھیک ہے انسان mentor. عربی کا لفظ ہے ملسر ان السان استعمال ہوئے قرآن میں تو انسان لفظ مجھے گیا الف ہے انسان لفظ میں حمزہ ہے اچھی طرح اب یہ کلاس بہت بڑی نعمت ہے میرے لیے کہ چھوٹی ہے ٹھیک ہے اب سب میری پہنچ میں ہیں صحیح ورنہ جب سو کی کلاس ہوتی ہے تو میری پہنچ میں کوئی نہیں ہوتا اب میں آپ کو انوجلی جو ہے پکڑ سکتا ہوں ہاں جی سوال میرا یہ ہے انسان میں الف ہے دوسرا سوال انسان میں حمزہ ہے کسی کو کنفیوژن ہاں جی پہلا والا الف ہے کہ حمزہ کیوں الف پر زیر ہے الف کہ ہے سین کے بعد والا الف ہے تو ماشاءاللہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ قرآن اب کھولیں پہلے پیج سے آپ کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے کہ پہلے پیج سورت الفاتحہ میں سے علم اور حمزہ نکال کے دکھا لیں. یعنی اس کورس میں آنے سے پہلے آپ کو کیا پتا تھا آج آ کر آپ کو کیا پتا چلا یہ آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے اور اگر آپ کو لگے کہ ہاں مجھے کچھ پتا لگا ہے صحیح ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور کسی ایک آدھے اور کو گھیر لے صحیح اسے بھی لے آئے کہ یار آج تمہیں بھی کوئی اچھی چیز پتا چل جائے تو آپ کو الحمد للہ قرآن سے الف اور حمزہ کا فرق پتہ چل گیا دو ایگزامپل ہی کافی ہیں اب بچے تو ہے نہیں کہ میں اور بیس ایگزامپل آپ کے سامنے لکھوں اور پوچھوں جی الف ہے کہ حمزہ ایک ایگزامپل ہی کافی ہے آپ لوگوں کے لیے ہاں جی میرا اب سوال آپ سے ہے آپ کا نام کیا حسن جی حسن آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ انسان کیسے بنا انسان کیسے بنا انسان ہے نا دوسرا لفظ کیا ہے انسان کیسے بنا انسان جی بیٹا آپ بتا سکتے ہو آپ کا نام کیا ہے آپ yeah. عبداللہ جی حسن اور عبداللہ جی عبداللہ انسان کیسے بنا جمع خون سے انسان بن گیا جمع خون نظر آ رہا ہے جی بیٹا آپ کا نام کیا عبد الرحمان عبد اللہ عبد الرحمان جی عبد الرحمان انسان کیسے بنا ہاں شابش انسان حسن انہی حروف سے بنا ہے یار بس وہ تیسری شرط تھی وہ کیا تھی ٹھیک ہے نا ہاں جی جمع ہو نظر آیا انسان انہی حروف سے بنایا ہم نے انہی حروف کو استعمال کیا اور انہیں گارنش کیا حرکتیں لگا دیے ٹھیک ہے سکون لگا دیا انسان بن گیا چلے حسن آپ بتائیں اپنی غلطی کرنی ہے انسان ہے کیا انسان کیا ہاں عبداللہ انسان کیا ہے اچھا ہے نا جی عبد الرحمان لفظ ہے انسان ایک لفظ ہے انسان کیا ہے لفظ لفظ نہیں ہے یہ ضرور رکھے گا انسان کیا ہے لفظ انسان ہے لفظ لفظ نہیں ہے میں نے کہا تھا عربی تو آپ کو آئی جانی ہے آپ کی انشاءاللہ اردو بھی ٹھیک ہو جانی ہے یہاں پہ صحیح لفظ لفظ ناٹ لفظ یعنی لفظ کو لفظ کہنا غلط ہے غلط نہیں ہے سمجھ آ اگر آپ اس کو لفظ کہتے ہیں تو آپ غلط کہہ رہے ہیں غلط نہیں کہہ رہے سمجھ آ تو غلط صحیح ہے غلط صحیح ہے اور ماشاء اللہ لفظ غلط ہے سمجھ رہی ہیں باتیں مشکل تو نہیں نا ہاں بہت بالکل سادہ سے عام لیول کی باتیں ہیں جی اچھا جی انسان لفظ ہے اقرا لفظ ہے لسان لفظ ہے القرآن لفظ ہے یہ لفظ ہے یہ لفظ ہے یہ لفظ ہے یہ لفظ ہے یہ لفظ ہے یہ لفظ ہے یہ لفظ ہے یہ لفظ ہے یہ لفظ ہے لفظ حروف اور حرکات کے علامات کے ملنے سے بن جاتا ہے ٹھیک ہے حروف اور ہرکات علامات ان کے ملنے سے کیا بنتا جی لفظ یہی حروف ہیں ہمارے پاس تین حرکتیں اور ایک سکون کی علامت ہے ان کو ملا کے ہم کیا بنا لیں گے لفظ لفظ نہیں بنانے اپنے ٹھیک لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں جی ذہن میں رکھیے گا ایک لفظ وہ ہوتے ہیں جن کے کوئی میننگز ہوتے ہیں ٹھیک میننگز ان کو ہم کہتے ہیں با ما با ما مینگ فل جس کے میننگز ہوں گے کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی مانا نہیں ہوتے ان کو ہم کہیں گے بے مانا جیسے بھی آپ کو بریک ملا اس میں آپ نے چائے شائے پی ٹھیک ہے آپ کہیں گے چائے تو بھی چائے نہیں پی بسکٹ بسکٹ آپ کو سرو کیے گئے تو بسکٹ کوئی سمجھ آ جاتی ہے بسکٹ شسکٹ کوئی سمجھ میں نہیں آتی تو لفظ دو طرح کے ہیں بامانا اور بے مانا یہ لفظ ہے مانا اسے جو آپ کہتے ہیں نا وہ نہ کہیں آپ اسے کیا کہتے ہیں مائنی ٹھیک ہے کوئی میں کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے بچپن میں ہم نے یہی پڑھا نا پہلا کلما طیب طیب میں نے پاک آب تو اس وقت میں نے یاد ہے تو یہ ہے مانا با بامانا بے مانا ہم کیا پڑھ رہے ہیں جی لسان القرآن قرآن میں کوئی بے مانا لفظ ہوگا ہوگا جی نہیں ہوگا نا تو ہم نے اس پہ ضرور اپنا ٹائم ضائع کرنا ہے اسے باہر کریں قرآن مجید میں استعمال ہونے والا ہر لفظ بامانا ہے اس کی کوئی نہ کوئی میننگز ہے وہ ہم نے اسٹڈی کرنے ہیں اور بامانا لفظ کو عربی گرامر میں کلمہ کہتے ہیں کلمہ آپ کیا کہتے ہیں کلمہ تمہارا تو کلمہ ہی صحیح نہیں ہے پہلا کلمہ طیب اور طیب نے پاک کیا ہے جی یہ کلمہ کلمہ کلمہ کیا ہوتا ہے بامانا لفظ اوکے جی بامانا لفظ کو کیا کہتے ہیں کلمہ ٹھیک کلیئر ہو گیا بات سمجھ نہیں ہے آپ نے سوال آپ کو جس مرضی انگل سے پوچھ لیا جائے اگر بات سمجھ میں آ تو جواب آپ کا حلط نہیں ہونا چاہیے اچھا اب یہاں پر ایک جو سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہوں گے سر کلمہ یہ جو لفظ ہے اس کے آنکھ میں لگی ہے گولتا ایسے ہی ہے نا یہ گولتا تو آپ نے پڑھائی نہیں ہمیں یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے اوکے جی اس کا جواب پہلے دے دو پھر آگے چلتے ہیں جی یہ جو گولتا ہے نا گولتا یہ بھی کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے بھی کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے لمبی ہی گولتا ہو جاتی ہے لمبی ہی گولتا ہو جاتی ہے کیسے دیکھیں جی یہ لمبی تا ہے نا لمبی تا اس کو میں گول کر رہا ہوں اسے دونوں سروں سے پکڑے اور ملا دیں نکتے اندر آ کے باہر رکھ دیں گول ہوگی ٹھیک ہی گولتا میں تبدیل ہو جاتی ہے اوکے فرق صرف یہ ہے کہ جو لمبی تا ہے نا یہ لفظ کے شروع میں بھی آ سکتی ہے درمیان میں بھی آ سکتی ہے اینڈ پہ بھی آ سکتی ہے پاس میں آ گئی لمبی تا کسی بھی لفظ کے شروع میں بھی آ سکتی ہے درمیان میں بھی آ سکتی ہے اینڈ میں بھی آ سکتی ہے جبکہ گولتا جو ہے یہ صرف اینڈ پہ ہی آتی ہے نہ یہ شروع میں آتی ہے نہ درمیان میں آتی ہے بہت قیمتی باتیں ہیں جو آپ کو کہیں نہیں ملیں گی کلیئر ہو گیا جی ایک چیز دوسری لمبی تا جب اینڈ پہ ہو تو آپ تا کی آواز نکالتے ہیں جیسے میں آپ کے سامنے لفظ رکھتا ہوں ایک عربی میں بنت کہتے ہیں بیٹی کو یا لڑکی کو بنت کے جی بنت تا اینڈ پہ ہے نا لمبی تا تو آپ تا کی آواز سنائی دے رہی ہے آپ کو مجھے بینت بینت تا کی آواز سنائی دے رہی ہے نا اچھا بیٹی کے لیے ایک اور لفظ ہے عربی زبان میں وہ ہے ابنا اب ابنا جو ہے اس کے آخر میں گولتا ہے گول تا والا لفظ جب میں پڑھ رہا ہوں تو میں کوئی تا کی آواز نکال رہا ہوں میں ہا کی آواز نکال رہا ہوں فالو کر کے یعنی لمبی تا اور گول تا کو پرناؤنس کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ لمبی تا جب لفظ کے آخر میں آئے گی تو تا کی آواز آئے گی اخت, اخت بنت لیکن گولتا جب لفظ کے آخری میں آئے گی تو تا کی آواز نہیں نکالنی ہے آپ نے ہا کی آواز نکالنی ہے اب نب نہ فالو کر کے تو لمبی تا اور گولتا کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چل گیا صحیح اس لیے میں اس لفظ کو کیا پڑھ رہا ہوں کلمہ کلمہ کلمہ تو نہیں کہہ رہا نا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ایک لفظ میں آپ کو اور دیتا ہوں آپ مجھے پڑھ کے بتائیں کیا ہے کیا پڑھیں گے اسے <سلام> جی صلاح <سلام> صلاح, <سلام> صلاح پڑھیں گے نا کہ سلاح پڑھیں گے <سلام> <سلام> کیا پڑھیں گے <سلام> صلاح, <سلام> صلاح <سلام> تو آپ اس سے اندازہ کر لیں آپ ماشاءاللہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں مختلف مساجد میں آپ تکبیر کہتے بھی لوگوں کو سنتے ہیں اور تکبیر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں حیا سلات حیا السلات تو وہی سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ لسان القرآن کورس پڑھ رہے ہیں میں نا تو یہ ایک آپ کو پلس پوائنٹ ملا اچھی بات ہے تکبیر کہیں کہنی چاہیے لیکن کیا ہی اچھی بات ہے اگر آپ سیکھ کر کہیں کہ پراپر لفظ کی ادائیگی کیسے ہے تو کد کامت سلاح ہاں کے ساتھ پروناؤنس کرے کد کامت سلاح نہ کد کامت سلات کد کامت سلات تو ماشاء اللہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے آواز ہے میں صرف اس پہ ہم جب رک رہے ہیں نا میں رکنے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ رک رہے ہیں نا بینت رک لیکن جب اسے کنٹینیو کریں گے نا تو دونوں میں تا کی آواز آئے گی سلا تو آگے کی بات ہے ملا کے آگے جب پڑھیں گے تو فی الحال ابھی آپ یہ جو میں نے پوائنٹ بتایا آپ کو لمبی تا اور گولتا میں کیا فرق ہے لمبی تا جو ہے لفظ کے شروع میں بھی آ سکتی ہے درمیان میں بھی آ سکتی ہے اینڈ میں بھی آ سکتی ہے گولتا صرف اینڈ پہ آتی ہے لمبا جب آخر میں آتی ہے تو تا کی آواز سنائی دیتی ہے جب آپ اس پہ رکتے ہیں تو اور گولتا جب آخر میں آتی ہے اور اس لفظ پہ آپ رکتے ہیں تو گولتا کی آواز جو ہے وہ ہا کی آواز میں کنورٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آگے ملا کر پڑھیں گے تو پھر وہ تا کی آواز ہی دے گی اوکے جی چلے جی کلیما کلیما کسے کہتے ہیں جناب بامانا لفظ بامانا لفظ بامانا لفظ کلیما ہوتا ہے قرآن مجید کا ہر لفظ کلمہ ہے کلمہ جو ہے اس کی تین قسمیں کلمہ کی تین اقسام ہیں اقسام اقسام نہیں ہے کیا ہیں؟ اقسام یہ اقسام بھی عربی کا لفظ ہے لفظ بھی عربی کا لفظ ہے حروف بھی عربی کا لفظ ہے حرکات بھی عربی کا لفظ ہے علامات بھی عربی کا لفظ ہے بامانا بھی عربی کا لفظ ہے کلمہ بھی عربی کا لفظ ہے مجھے بتائیے کون سا لفظ اردو کا پڑھا ہم نے سمجھ آ رہی ہے نا تو میں نے جو بات کی تھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ ہماری بولی جانے والی زبان اردو میں اسی سے پچاسی فیصد الفاظ عربی کے ہیں ہم اتنی عربی اپنے اندر لیے بیٹھے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اوکے جی بس وہ عربی ہے میں نے باہر نکلوانی ہے آپ سے ان اچھا جی کلیما کتنی اقسام ہے کلیما کی تین پہلی قسم ہے اسم اسم ناٹ اسم اسم اوکے جی دوسری قسم ہے فیل اور تیسری قسم ہے حرف ناٹ حرف ہاں جی کلمہ کی کتنی اقسام ہے تین کون کون سی اسم فیل اور حرف اسم عربی کا لفظ ہے فیل عربی کا لفظ ہے حرف عربی کا لفظ ہے اسم کی جمع آتی ہے اسما فیل کی جمع آتی ہے افعال حرف کی جمع آتی ہے پروف یہ بھی عربی کے لفظ ہے کتنی عربی آپ کو آتی ہے کلیئر ہو گیا اچھا جی رزلٹ یہ نکلا کہ اسم فیل اور حرف کیا ہیں جی کلمہ کی اقسام ہیں اور کلمہ کیا ہوتا ہے بامانہ لفظ ہوتا ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے قرآن میں چونکہ کوئی معنی لفظ استعمال نہیں ہوا تو ہم نے کلمہ ہی پڑھنا ہے لہٰذا قرآن مجید کا جو بھی لفظ ہے وہ یا تو اسم ہے یا فیل ہے یا پھر حرف ہے سے باہر کچھ ہے ہی نہیں ایسے ہی ہے نا قرآن کا جو بھی لفظ ہے وہ کیا ہے یا اسم ہے یا فیل ہے یا حرف ہے اس سے باہر تو کچھ نہیں ہوگا نا اوکے جی اچھا اب اسم کو کیسے پہچاننا ہے فیل کو کیسے پہچاننا ہے حرف کو کیسے پہچاننا ہے انہیں پڑھنا پڑے گا لہذا لسان کورس کا میں نے سلیبس کتنی چیزیں بتائی ہیں پانچ تین یہ آگے تین یہ آگے اسم فیل اور حرف یہ تین چیزیں ہیں اور ان کے کمبینیشن سے پھر ہم دو جملے بنائیں گے ایک ہوگا جملہ اسمیہ اور ایک ہوگا جملہ فیلیا یہ لسان قرآن کا سلیبس میں نے آپ کو بتا دیا پانچ چیزیں نوٹ کر لیں اس سے باہر میں کچھ نہیں پڑھاؤں گا آپ کو اس سے آگے آپ پڑھنے کوشش بھی کریں گے تو نہیں پڑھاؤں گا میں لسان قرآن کورس کا سلیبس کتنی چیزیں ہیں جی پانچ کون کون سی اسم, اسم فیل اسم حرف جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیا کلیئر صاحب الحمد चले जी अब हम अगर इन तीन को अच्छी तरह से पढ़ लें तो कुरान समझ में आने लग जाएगा ना सही तो स्टार्ट जिस डॉक्टर साहब ने कहा था कि इसमें से हम करते हैं मदारिस में फेल से स्टार्ट कराया जाता है सही तो मेन दो पार्ट ये है हर्ष जो है ये स्पोर्टिंग है ये इन दोनों को सपोर्ट करता है تو ہم اسم سے اسٹارٹ کرنے لگے ہیں کوئی کوشچن ہے تو میرے سے کر لیں اور میں اسم کا باقاعدہ جی. جی جی ہاں وہ ایک سوال آپ نے اچھا کیا اس میں میرے ذہن میں تھا کہ میں بتاؤں گا لیکن پھر میرے ذہن سے نکل, نکل کے جی جی میں بتاتا ہوں اچھا یہ تو تین بنیادی حرکات ہے نا اس کے علاوہ نا آپ کو تین اور حرکات نظر آتی ہیں ایک یہ, یہ کیا کھڑی ایک یہ کھڑی ایک الٹا پیش یہ بھی آپ کو قرآن میں لکھی بھی نظر آتی ہے اوکے جی بس ایک بات یہ ہے کہ سعودیہ کے مصحف میں آپ کو یہ بھی نظر نہیں آتی صحیح سعودیہ کے مصحف میں نہ آپ کو کڑی زبر نظر آئے گی آپ دکھا دیں گے کہ دیکھیں کڑی ہے لیکن میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے مصحف قرآن مصحف ہوتا ہے قرآن ہوتا ہے جسے آپ پڑھتے ہیں مصحف ہوتا ہے ریٹن ٹیکسٹ ریٹن جو ہے نا اس کو مصحف کہا جاتا ہے مصحف اچھا جی یہ جو کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹی پیش ہے نا یہ کوئی الگ سے حرکتیں نہیں ہیں یہ ایکچولی نا حرکت اور لیٹر کا کمبینیشن ہے کھڑی زبر از ایکل ٹو زبر اینڈ الف کھڑی زبر از اکول ٹو زبر اور الف تو حرکت تو زبر ہی ہے نا زبر کے ساتھ الف مل گیا تو وہ کھڑی زبر بن گئی اوکے اس کو میں پروو کرتا ہوں دیکھیں ہم اردو میں لکھیں گے کتاب ایسے صحیح یہ زبر اور الف جو ہے یہ کس کی اکول ہو گیا کھڑی زبر کے لیکن قرآن میں آپ کو کتاب لکھا ہوا ملے گا ایسے ٹھیک ہے بس یہ فرق ہے سمجھ آ رہی ہے سعودیہ کا مصحف جو ہے نا کتاب پتا کیسے لکھے گا زبر کے بعد ایک الف ڈال دے گا ہم نے کھڑی زبر ڈال دی تھی اس نے زبر کے ساتھ ایک وہ پورا ڈال دیا کتاب اچھا یہ جو کھڑی زہر ہے نا یہ الگ سے کچھ نہیں ہے یہ زیر اور یا کا مجموعہ زیر اور یا کا مجموعہ کے سہی اور الٹی پیش الگ سے کوئی حرکت نہیں ہے یہ پیش اور واؤ کا مجموعہ ہے کلیئر حرکتیں وہی تین ہیں زیر زبر پیش ان تین حرکتوں کے ساتھ الف واؤ اور یا ملا کر مزید کچھ حرکتیں بنا لی گئیں بیسک حرکتیں وہی وہ ہیں کلیئر ہو گیا وہ حرکت نہیں ہے کچھ وہ ویسے پڑھنے کے کی پڑھنے کے لیے لگا دی جاتی ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ حرکت ہرکت کوئی نہیں ہوتی وہ جسے ذرا لمبا پڑھنا ہوتا ہے نا اس کے اوپر لگا دیتے اور وہ صرف قرآن پڑھنے کے لیے عام عربی میں اس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ عربی میں پڑھنے لگ گئے نا عام عربی بولتے ٹھیک ہے تو بس پھر آپ نے بول لیا قرآن مجید تو کو مجھے کہا جاتا پانچ سے سات ال الف کے برابر سے لمبا کرنا ہے تو یہ چیز کلیئر ہوگی جی کہ کھڑی کھڑی الٹی پیش کھڑی زیر ٹو زیر اور یا ٹھیک ہے جیسے پاکستان کے مصحف میں اس طرح لکھا ہوگا بی ہی لیکن سعودیہ کے مصحف میں آپ کو یہ لکھا ہوا ایسے ملے گا زیر اور بڑی یہ ڈال دیتے ہیں اس ساتھ ٹھیک ہے وہ بڑی یہ ڈال دیں گے پاکستان کے مصحف میں ملے گا لکھا ہوا لہو لہو ملک سماواتی ولر سعودیہ کے مصحف میں آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا پیش اور ساتھ ایک چھوٹا سا بھاؤ اوکے صحیح ہے تو یہ میں نے آپ کو مصف کا فرق بھی بتا دیا پر یہ مین چیز نہیں ہے یہ آسانی کے لیے علامات جو ہیں وہ مقرر کی گئی ہیں ان کا اپنا اسٹائل ہے ہمارے ہاں اپنا اسٹائل ہے لیکن مین چیز جو ہے نا وہ ہے اس کی کتابت لفظ جو ہے وہ نہیں بدلتا وہ اگر بدلیں گے آپ یعنی اگر کتاب ایسے حضرت عثمان نے لکھوایا ایسے اگر آپ قرآن لکھتے ہوئے کتاب ایسے لکھ دیتے ہیں نا لف کے ساتھ تو یہ غلط ہوگا قرآن میں لکھا. یہ عام سکرپٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں ہم کلاس میں کتاب ایسے لکھیں گے کیونکہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن کتاب کو جب قرآن میں آپ دیکھیں گے لکھا ہوا تو وہ ایسے لکھا ہوگا یہ چیزیں اور طرح کی چلی جائیں گی ہم ٹاپک سے ہم ہٹ جائیں گے تو آگے جی ہاں سوال ان کا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی شد بھی تو لگی ہوئی ہے تو شد آپ کو جب بھی کسی لفظ کے اندر نظر آئے نا ایک ہے شد یہ دیکھے لفظ ایک لفظ کے اندر ہے ایک لفظ کے اندر ہے ایک لفظ کے اندر ہے ایک لفظ کے اندر ہے بعض اوقات دو لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے آپ لفظ شط کو بس سمجھ لیں لفظ کے اندر آپ کو شط نظر آئی نا شت کا مطلب ہے کہ جس لیٹر پہ شد ہے نا جیسے یہاں پر با پہ پد ہے نا یہاں کس پہ ہے سین پہ تو یہاں با پہ پد ہے اس کا مطلب ہے با دو مرتبہ ہے با دو مرتبہ ہے ایک مرتبہ با ساکن ہے اور ایک مرتبہ حرکت کے ساتھ ہے ایک مرتبہ ساکن ہوگا وہی لیٹر اور ایک مرتبہ جو حرکت اس پہ ڈلی ہے وہ ہوا کرے گی تو اس لیے آپ اسے پڑھ رہے ہیں رب بی رب بی پھر رب بی, رب بی رب بی یس یس سر یس سر ایک دفعہ سین کو ساکن پڑھ رہے ہیں ایک دفعہ سین کو سر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یہ کوئی نئی چیز الگ سے چیزیں حرکت ہے وہی بیس تین ہے زیر زبر اور پیش لے جی اسم اب انشاء کل شروع کریں گے میں چاہوں گا کہ ہم نے جو کچھ آج پڑھا ہے اگر آپ ایمانداری سے دیکھیں گے نا تو پانچ یا چھ پوائنٹس ہوں گے لسان القرآن کا سٹارٹ ہم نے کیا حروف الحجا سے حروف الح کی پروناسن ہمارے سامنے آئی ان کی تعداد ہمارے سامنے آئی ٹھیک ہے تین بنیادی حرکات آئی ہمارے سامنے ایک علامت سکون آئی حروف اور حرکات کے ملنے سے ہم نے لفظ بنائے الف اور حمزہ کا فرق دیکھا لفظ بامانا تھے بے مانا بامانا کو ہم نے کلمہ کہا اور کلمہ کی تین اقسام ہمارے سامنے آئیں اسم فی اور حرف یہ لسان قرآن کا کورس تھا باقی تو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کی دلچسپی کے لیے یاد رہیں گی تو اچھی بات ہے اگر آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو خیر ہے اس کا لسال القرآن سے کوئی ایسے تعلق نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ان اللہ کل ہم کل ہم باقاعدہ اسم سے سٹارٹ کریں گے پہلے خوب اسم کو پڑھیں گے اچھی طرح اتنا پڑھیں گے کہ ہم اسم پر پورا قابو کر لیں گے اور جب اسم پر ہمارا قابو ہو جائے گا تو ہم جملہ اسمیہ بنا لیں گے پھر ہم فیل پڑھیں گے اور جملہ فیلئر پڑھیں گے اور ہمارا سلیبس ختم ہو جائے گا اللہ اوکے okay, جی پلیز جی عبانک اللہ اشد اللہ اللہ شکریہ